کے بارے میں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ کے بارے میں وضاحت فرمائیے کرام مریدوان فرما جب حضور تحریما اسی حدیث, حدیث پڑھیں اس میں دونوں جملے موجود جب حضور علیہ السلام تکبیر تحریمہ کہتے اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور انگوٹھے کان کی لو پر لگاتے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 سب نیت باندھ چکے ہو پتا چلا کسی کی نماز نہیں اس لیے امام کہلے اس کے بعد میں آپ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ ہر کام آپ کو امام کے بعد میں کرنا ہے چاہے رکو ہو سجدہ ہو سلام پھرنا ہو تکبیر ہو جب امام کہلے ہر کام کو ایک قانون ذہن میں بسا لیں ہر کام آپ کو امام کے بعد میں کرنا